پھر ہم نے ایک تو زاوی سمتی کبلا پڑھ لیا تھا ایک سو پانچ یہ کچھ نکلا تھا کہ ہمارا شمال سے کتنے درجے کا زاویہ ہوگا دوسری چیز ہم نے پڑھ لی تھی وہ یہ کہ سال میں جدو مرد کا اعلان ہوتا ہے کہ آج اپنی سمتی کب ٹھیک کر لیں کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ کیوں ٹھیک ہوتی ہے سورج ان دنوں میں بالکل بیت اللہ کے اوپر ہوتا ہے تو جس وقت میں بیت اللہ کے اوپر پہنچتا ہے تو ہم وہ وقت نکال لیتے ہیں کہ بلا وقت پہنچے گا اس وقت دنیا میں جہاں کہیں بھی سورج نظر آ رہا ہے وہاں سنتی کی بلا مالو کی جا سکتی ہے ہر سی جی لڑکی کا سایہ کی کی مخالف سمجھ جا رہا ہوگا <coughs> اگر کی بات ہے وہ بھی اسی کے ساتھ متعلق ہے وہ یہ کہ یہ تو سال میں تین مرتبہ دو مرتبہ ہو گیا ہوئے کہ, کہ سمت کبلا آپ سوچ کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ سال میں ہر روز بھی وہ وقت مل سکتے ہیں کہ جس وقت سایہ سمت قبلا پر موجود ہو یا سایہ سف پر ہو ہر روز بھی وہ وقت آتا ہے وہ کس طرح وہ ایسے کہ مثلاً گرمی کا زمانہ اگر ہے اور گرمی کے زمانے میں جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ شمال مشرق سے طلوع ہوتا ہے یعنی این مشرق ہماری ہے یہ سامنے پہلو ہماری لائن مثلاً این مشرق ہے تو سورج ادھر سے دلو ہوگا تو ہمارا خطے قبلہ ہے. یہ فتح کبلا ہے ہمارا ایسے سیدھا لیکن سورج ترو ہوا ہے وہاں سے وہاں سے ترو ہو کے اس سورج نے ایسے حرکت کرنی ہوتی ہے कि سے ایسے جائے جب ایسے جائے گا تو چلتے چلتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ سورج ہمارے اس خطے قبلہ کے اوپر پہنچ جائے اس کے بعد پھر ادھر سے آئے ایسے گھومے گا یہ ہماری سف ہے یہ ہمارا فتح قبلہ ہے اور یہ ہماری سط ہے تو وہاں سے آیا سورج آ کر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے اوپر پہنچے گا فتح کبلا پر پھر چلتے چلتے آئے گا ایسا وقت کہ جس ہاں صف وقت یہاں اس سب کے اوپر گھوم جائے گا پھر اس نے اس طرف جا کے جیسے چلتے چلتے ایک وقت آئے گا کہ ادھر جو ایسے جا رہی پھر دوبارہ جا کے اس نے یہاں کہیں گورو ہو جانا سورج ایسے ہوتا ہے نا سورج اسی طرح ایسے حرکت ہوتی ہے سورج کی ہے جائے گرو ہوا جب وہاں سے تلو ہوا تلو ہونے کے بعد ایک مہر خت کللہ پر پہنچے گا پھر وہاں سے چلتے چلتے ادھر آئے گا ختش پر پہنچے گا پھر چلتے چلتے ادھر آئے گا خت کللا کو کلاس کر کے آگے چلا جائے گا تو جس وقت یہاں تو اس وقت اگر ہمیں चल پتا چل جائے گی یہ وقت کون سا ہے تو اس وقت اگر ہم کوئی سیدھی لکڑی یا سیدھی چیز یہاں کھڑی کریں تو اس کا سایہ این کی بھی لے کے جانے جا رہا ہوگا پھر وہاں سے چلتے چلتے جب ادھر پہنچے گا یہاں پر اس وقت اگر ہمیں اگر معلوم ہو جائے کہ اب وہ خطے سب کے اوپر پہنچا ہوا ہے تو یہاں جو چیز کھڑی کریں گے تو اس کا سایہ ادھر کو جا رہا این کے تو اس سے بھی ہم کبلا قابو کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں پھر جب یہ جا کے دوبارہ یہاں پر خطے کبلا کی ادھر پہنچے گا تو اس وقت ہم جب یہاں کوئی چیز کھڑی کریں گے تو اس کا سایہ ادھر رہا ہو یعنی خطے کیبلا ہی ہے ادھر ادھر کیوں کر لیں گے تو خطی کبلا بن جائے گا نقشہ نکشتر یوں بنے گا ہمارا یہ ہے مشرق یہ ہے مغرب یہ ہے شمال یہ ہے جنوب یہ این مشرق مغرب ہے ہمارا جو زالیہ سمتی کبلا ہے وہ ہے شمال سے کتنے درجے ایک سو باندھے میں وہ خط لگاتا ہوں یہاں پر یہ کبلا ہے ٹھیک ہے اس کو میں کھینچ کے ادھر بھی لے جاتا ہوں فتح کی بلا ہے جو خطے قبلا ادھر ہے تو ہمارا خطے صرف بنے گا ادھر سے یہ پندرہ درجے نا نبے جمع پندرہ ایک سو پانچ ایسے ہے نا تو ہماری جو سف ہے وہ اس سے پندرہ درجے ادھر بنے گی اس کے اوپر ہم نبے کا زاریا بنائیں گے یہ ہماری سب بنے یہ ہماری سب ٹھیک ہے یہ مکشل ہم جانا یہ این شمال ہے این جنوب، جنور این مشرق این مغرب یہ فتح کبلا جا رہا ہے ہمارا اور یہ فتح سب جا رہی ]emáshline. سورج ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ وہ ہماری مشرق سے ادھر کو یعنی یہ شیمال ہے یہ مشرق ہے شیمال مشرق سے یہاں کہیں سے طلوع ہوگا جون میں یہاں سے طلوع ہو کے اس سورج ادھر آنے ایسے چکر ہوگا اس کا ادھر سے گزرے گا اے ادھر کو ہو جائے ایسے چکر لگانا چاہیے جس وقت یہاں سے چلتے چلتے وہ یہاں یعنی اس جگہ کے سمتو راس پر پہنچے گا یہ تو زمین پر ہم نے کہیںچا ہے اس جگہ کے سمتو راج پہ جب سورج پہنچے گا اس وقت اگر یہاں لکڑی کھڑی ہوگی تو اس کا سایہ بل کو جا رہا ہوں اس کے اوپر میرے یہاں سے گھومتے گھومتے سورج جس وقت یہاں اس کے پر پہنچے گا اس وقت یہاں کڑی ہوئی لکڑی کا سایا بالکل ادھر جا رہا ہو پھر یہاں سے چلتے چلتے سورج جب یہاں پہنچے گا ادھر یہاں پہنچے گا اس کے اوپر تو اس وقت یہاں کڑی ہوئی لکڑی کا سایا بالکل ادھر جا رہا ہو پھر اس کے بعد آیا کہ ادھر ہو یہ کرنا ہے سورج دیکھنا یہ ہو گرمی کے سردی کے زمانے میں سورج نے شروع ہونا یہاں سے ادھر سے یہاں سے شروع ہو کے سورج نے آ جانا ہے ادھر ادھر ہو جائے گا ان دنوں میں سورج نے کیونکہ ادھر جانا نہیں ہے تو لہٰذا اس کے اوپر پہنچے ہوگی تو اندرتا یہ ہوگا کہ یہاں سے آتے, آتے اس کے اوپر گا اس کے اوپر پہنچے گا اور پھر آ یہاں غروب ہو جائے گا ادھر بھی نہیں پہنچ سکے گا اس لیے کہ پہلے سے رو ہو گے تو سردی کے زمانے میں کم از کم ایک وقت مل سکتا ہے گرمی کے زمانے میں کم از کم گرمی کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ تین وقت بھی ہمیں مل سکتے ہیں کہ جس وقت ہم سم کے کملہ رکھ سکیں اور پھر کسی طرف دٹ کے وہ رکھ سکتے ہیں اب اصل مسئلہ تو یہ نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ آج سورج یہاں کتنے بجے پہنچے گا یہاں کتنے بجے پہنچے گا یہاں کتنے بجے پہنچے گا, بجے پہنچے گا؟ اصل مسئلہ یہ اس ہے اس کی یہ کلیاں ہے کلے سے پتا چل جاتا ہے کہ سورج کس وقت کہاں پہنچے گا سورج کس وقت کہاں پہنچے گا ایک کلیا ہے اس کے لیے کلیا تھوڑا سا لمبا ہے تھوڑا سا لمبا ہے لیکن اتنا لمبا بھی نہیں ہے کہ حل نہ ہو سکے اس میں کچھ چیزوں کی ضرورت پڑے گی جیسے اوقات سلاد میں بھی کچھ معلومات کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح اس میں بھی کچھ معلومات کی ضرورت پڑے گی کہ ہمیں یہ یہ چیزیں پہلے سے معلوم ہونی چاہیے ہم معلومات کیا ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمارا جو خط قبلہ ہے اس کا شمال سے کیا زاویہ بنتا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے تو ہم نے اس کلیے کے ذریعے سے جو پہلے کل ہم نے حل کیا اس کے کی ذریعے سے معلوم کر لیا کہ کیولا کا شمال سے زادیا یہ بنتا ہے ایک سو پانچ درجے جب ادھر ایک سو پانچ درجے ہے تو ادھر کیا بنے گا اس کے لیے یہاں سے یہ جو زایے ہے نا یہ سارے آپس میں برابر ہوتے ہیں کون سے کون سے راسی زادی برابر ہوتے ہیں یہ والا زالیہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ نبے درج ہے یہاں سے لے کر یہاں تک نبے درجے یہ سمجھ میں آ رہے ہیں اور یہاں سے لے کر یہاں تک 105 سو ہے کیونکہ ہم نے خود بنایا ہے نہیں یہ تو یہاں سے لے کر یہاں تک بھی 105 سو ہے समझ में आई और यहां से लेकर यहां तक भी एक सौ पांच है।, है नहीं जी ज्यादा नहीं हो सकता है। यहां से यहां तक 90 और पंद्रह एक सौ पांच यहां से इधर से ग्यारह इधर से, से ये एन ए जुनूब है <laughs> جنوب سے این مشرق نبے اور پندرہ مسجد ایک سو پانچ ٹھیک ہے تو یہ ایک سو پانچ ہو گیا یہ اضافہ اس لیے آپ کو لگ گیا <سؤال> کہ میں نے نشان دور لگایا اس کے قریب کروں گا کہ ایسے کم ٹھیک ہے تو یہ ایک سو مزاوی برابر آ گیا تھا ٹھیک ہے یہاں سے یہ ہے کہ یہ این جنوب ہے اس سے یہ ایک سو پانچ ٹھیک जनूट जो है हमारा एन ए जुनूब एक 180 दर्जे पर है यह तो पता है ना यहां शिमाल से 180 सौ अस्सी दर्जे पर 180 सौ दर्जे से 105 सौ करें तो हम यहां पहुंचे हैं इस खत पर थोड़ा गौर करना पड़ेगा गौर माल से जुनूब एक सौ अस्सी एक सौ पांच दर्जे का मतलब क्यूब क्यूब हम कह देते हैं को। है? तो एक सौ अस्सी दर्जे से एक सौ पांच मंथली करें तो हम यहां पहुंच जाएगा یہاں کا مطلب کہ اس حد پہ پہنچے یہ خط اس کے یہاں سے اتنی ہوگی اتنی ایک سو اسی منفی سم تھے بولا کہتے ہیں کیو ایک سو منفی کیو کریں گے کتنا منت پچہتر اس کو ایک سو پانچ کتنا تھا وہ کر ہوا ایک سو پانچ دو پانچ تھا دو एक सौ पांच ऐशा दो आज करते एक सौ पांच दो आज एक सौ अस्सी से मंफी करें चौहत्तर ऐशारियां सात दो युवन well, जगह ये इस शिमान से चौहत्तर ईशालियां सात دور ہےہتر کے ساتھ دو کیسے ہوا چوہتر سے سات دو اس طرح ہوا ہے کہ ہم نے اصل میں معلوم کرنا تھا یہ ہے یہاں سے کتنا دور ہے یہاں سے کتنا دور ہے ہمارے پاس ناپنے کا کوئی طریقہ نہیں ہم نے کلیے میں ڈالنا ہے اصل مسئلہ یہ ہمارے لیے ہمیں کلیے کے ہمیں ڈالنا ہے ایسی طرح لکھنی ہے جو کہ اگر ہم یہاں کے لیے ڈالیں تو یہاں. یہاں کا فٹ ہو جائے اگر کراچی کے لیے ڈالیں تو کراچی کا فٹ ہو جائے کسی اور آر آر کے لیے ڈالے تو وہاں فٹ ہو جائے ضابطہ ایسا بنانا ہے تو ضابطہ بنانے کے لیے یہ چکر کرنا پڑ رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے 180 اور 180 سے بھی کیوں بنکی کر دیے جائے تو یہ نکلا کے بعد کیوں پھر ہمارے یہاں کا 105 سو پانچ ایشانیہ ہے تو یہ چوہتر ایشانیہ دو سات ہو گیا اگر کسی کر کے ایک سو نو درجے ہیں تو یہ اسی ہو جائے گا اگر کسی کر کے نبے درجے ہیں تو یہ اسی اعتبار سے ہو جائے گا سمجھ میں آئے گا تو ہم اس کو یوں کہہ دیتے ہیں کہ ایک سو اسی منتری سنتی کے بلا سمتی کی تو ہمارے لیے یہ ایزمچ نکل آتی ہے اس کو ہی کہتے ہیں کہتے ہیں اس کو جب تو یہاں بھی ہم اسی طرح کا ایک اس یہ ہے اسی کے اندر نو جمع کرو کتنا ہو جائے گی دو سو ستر وجہ تو یہاں سے یہ دو سو ستر درجے دور دو سو ستر سے ہم اگر मनफी करते हैं संत कि यहां से यहां पर एक सौ पांच है संत किवड़ा ही है संत किवड़ा मंफी करेंगे तो हम यहां पहुंच जाएंगे तो 270 सौ सत्तर मंफी क्यू करेंगे तो यहां पहुंचाएंगे एक सौ पैंसठ शहरिया एक सौ चौसठ शरिया सात सात जैसे यहां पर एक सौ पांच शरिया दो आठ इतना ही छोटे एक सौ चौसठ शरी सात कि ये जो हमारा सर फते है जनू की तरफ वो शिमाल से एक से चौसठ इशारियां सात दो बच्चे दूर और ये ये तो हमें से ही बता से सलाब में ये एक सौ पांच ईशाया दो आ गया ये निखुद पंडू है खुद क्यों वही بن جائے گا کہ اگر صبح کے وقت سمتی کبلا صبح کے وقت جو سمتی کبلا ہے وہاں صبح کی کون سی جگہ پر پہنچے تو ہم سائیکیوں کا نشان لگائیں گے کہتے ہیں کہ وہاں پہنچے گا اللہ تباہ کرے اس وقت جب ہم ایک سو اسی منفی کیوں کر لیں گے جتنا بھی جواب اور دوپہر کے وقت اس وقت اس عزمت پر جب ہم دو سو ستر منفی کیوں کر لیں گے اور شام کے اوقات پہنچے گا جب ہم صرف کیوں کر لیں گے کیونکہ یہ جو है ہے ہمیں کنوی میں ڈالنی پڑتی ہے اصل میں اس لیے زور لگا رہا ہوں کہ یہ جو ازمت ہے یہ ہمیں معلوم ہوگی کہ یہ کتنی ہے یہ معلوم ہوگی ایک منفی کیوں سے और ये वाली जो अस्मित है ये मालूम होगी हमें दो सौ से और ये वाली जो है अस्मित हमें मालूम होगी सिर्फ क्यू से नहीं जितना भी हमारा शांति क्यों ना चल जा रहा है कि यहां सूरज कितने बजे पहुंचेगा लेकिन यहां का मतलब क्या है कहा ठीक है ये यहां ने कहा यहां सूर्य कितने बजे पहुंचेगा तो मतलब कहा कौन सी जगह में आप क्या है हमसे पूछेगा कि कौन सी जगह में आप क्या है कितने बजे पहुंचेगा तो हमने कहा कि भाई ये वो जगह एक सौ अस्सी बच्चे हैं ना एक सौ अस्सी इससे क्योंकि रूपर कम इससे समाला की रूपदर कम जो जगह है वहां कितने बजे पहुंचेगा यह हमने उसको लिए को बताना फिर हम जो पूछे कि यहां कितने बजे पहुंचेगा वो कहेंगे ये कौन सी जगह है हम कहते हैं कि यह दो जो है यानी एन ए मगरब उससे क्योंकि बका दर पीछे है सूरज कपुर कब पहुंचेगा यहां के लिए चौहत्तर है लेकिन किसी और कुछ और होगा तो हर एक आप चौहत्तर नहीं कह सकते उसको तो आप जाबता बताएंगे जाबता बताएंगे कि आपके लिए جو जो آپ کو کیوں ہوگا اس کو ایک سو اسی سے منفی کریں گے کراچی والوں کو کہیں گے کہ جو آپ کو کیوں ہوگا اس کو ایک سو اسی سے منفی کریں گے اور جو بھی اس ہلاک کے اپنے کیوں کو منفی کرو ایک سے کیونکہ یہ چوہتر ہارڈ چلے گا وہ یہاں کے لیے نکلا ہے تو صبح اب ہم اس کو کہیں گے اس کا نام ہے ہمارے کی ہی یہاں سوابی کے لیے کہتے کہ ازمت بجانے پہ مشرق یہ ہے یعنی 74.2 دو سات سات دو اور بجانے کے جنوب یہ ہے ایک سو اور بجانے پہ مغرب کیے ہیں ایک اس کو ہم کہیں گے اصابیہ کہہ دیں عزمت کہہ دیں آپ کی مرضی ہے ये है एक चीज जो हमें जरूरत पड़ेगी अगर समझ में नहीं आता कोई बात नहीं है आस्ते आस्ते समझेंगे रटन लगाने में तो कोई हरज नहीं है रटा ये लगाएंगे जैसे वो सुबह लगा रहा था <laughs> सुबह लगा रहा था <laughs> तो, तो रटा लगाने में हम कि एक स्व सुबह के लिए जाविया के लिए होगा 180 सौ अस्सी दोपहर के लिए होगा 270 सौ शाम के लिए होगा सिवर क्यू ये इतना मुश्किल काम है बिल्कुल आसान है مشہور کتاب میرے مشہور کتاب آگے گزر چکے ہیں پہ جب مزہ کی تعریف آگے گزر چکی ہے پیچھے آ رہا ہے اس کا تفصیلی کی تاریخ آگے گزر چکی ہے اس کا تفصیلی کی تاریخ گزر چکی ہے امتحان ہے نا آج کل یہ اس نے دیا ہے وہ ایک بھی نہیں تھا ایک بھی موجودہ ضایع حق ملکی تفصیلات کی ہے میں سے یوں دیکھ رہا ہوں तो इसको लेटा <laughs> एक सौ अस्सी भक्ति सुबह के वकत ये होगा दोपहर के वकत ये होगा और शाम के वक्त सिर्फ क्यों होगा इसको हम कुंड में जो तारीफ करेंगे वो करेंगे के साथ ये भी एक होगा सुबह के वक्त एक ये होगा दोपहर के वकत यह होगा शाम के वक्त ये होगा آج انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہم چمتے کے بلا رکھیں گے اللہ کے حکم سے ایک ہی ایک کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے دوسری چیزیں ہوئی ہیں جو آپ پہلے سے جانتے ہیں بی آپ کو پتا ہے میل شمس کہتے ہیں اور افضل برت آپ کو پتا ہے کہ افضل برت جو ہے پی ارد البرد ہوتا ہے اور ان کا بھلا کرے تور البلد وہی طور البلت بھی آپ سمجھتے ہیں اور اور کیا ہے ارز مکہ وہ بھی آپ سمجھتے ہیں ایم ارز مکہ وہ کہتے ہیں مزید چیزیں بی uh, ہوگا ارض پرت ہوگا میری شمس اور ایم ہوگا ارض مکہ اور ایف ہوگا ضروری شمس یہ زبی شمس جی والا ہے ایف مراد یہ ہے आज निकालेंगे इंशाला दोपहर के लिए निकालेंगे क्योंकि सर्दी का जमाना है ये वाला ये वाला वक्त नहीं रहेगा दोपहर के लिए निकालेंगे हम तो दोपहर के लिए हमारा लागिए शंस होगा दो सौ सत्तर और वो बनेगा कितना एक सौ चौसठ झाड़ियां ہو یہ ارزم کرد زی ہو گیا نلے شمس ایم ہو گیا اردو مکہ ایف ہو گیا ذریعے شمس جس پہ تفصیلی بیان پیچھے گزر کرتا ہوں یہ بات یہ تفصیلی بیان یہ چند چیز اور باقی ایل جی ایم کی ضرورت پڑے گی ایل ایم کا آپ کو پتا ہے کس کو کہتے ہیں آج کا نکالا وہ ہے کسی کے پاس آج کا نکال لیں اس میں ویسے دس منٹ جمع کر لیں تاکہ وہ بھی ادھر لکھ اس کو بنائیں یہ تو ہو گیا اس کا بارہ اشاریہ بس بارہ اشاریہ کے فارمیک اس کو معقول کر آپ ایک کے اندر بارہ اشاریہ تین تین اور بی کو بی کو محفوظ کر لیں آپ لوگ ازو برد کو بی میں محفوظ کر لیں وہ جو پہلے کیا وہ ہو کیا ہوا چونتیس ایک, ایک جی اٹی کو ایکس میں محفوظ کر لیں ایم سے برا آج کا اے بنا کر اس کو ایکس میں محفوظ کر لیں عزو برت کو بی میں محفوظ کر لیں میریشنس آج کا میریشنس ڈی میں محفوظ کر لیں ڈی ڈی میں آج کا میریشنس محفوظ کر لیں تین تین بنا جی ارد مکہ کی فی الحال ضرورت نہیں ہے وہ بات نہیں مکہ کے ساتھ فی ہمارا کام نہیں کرنے بس آپ جو یہ چیزیں لکھی ہیں یہ ارد مکہ کو بھی کیا ٹھیک ہے نہیں اس کی ضرورت نہیں فی یہ ہم نے ڈی محفوظ کیا زور طرح میں ٹھیک ہے میں ڈی میں میری شمس محفوظ کر دیا اور ایک کے اندر ہم نے محفوظ کرنا ہے ایک سو چونسٹھ شریعہ سات دو یہ ایک میں محفوظ کر لیں ایک میں ایک سو چونسٹھ شریعہ سات دو اور ایٹین یہ محفوظ کر لیں آپ ایکس میں ایکٹس میں ماحوس کر لیں اب کلیہ جو ہے اصل جو کلیہ ہے اس کے اوپر فونوان یہ لگایا ہے کہ بہت آسان کلیہ کلیا آسان کلیہ وہ کلیہ یہ ہے کہ آپ صرف ای منفی ای کریں گے بس سی منفی ای تقسیم پندرہ کیوں برابر ہے سی منفی ای تقسیم پندرہ بس ای بہت آسان ہوئی ہے اب سی کیا ہے اور ای کیا ہے اس میں تھوڑا اس کا تفصیلی بیان پیچھے گزر چکا ہے <laughs> آگے آ رہا ہے چل ٹھیک ہے اس کا تفصیلی بیان یہ آگے گزر چکا ہے یہ ہے یہ سی ہے اور یہ ای ہے ٹھیک ہے یہ جو کلیا ہے ہم نے اس کو حل کرنا ہے ای کی شدہ میں لکھیں گے حل ہو جائے گا اس کو ہم سی میں ڈال دیں گے یہ کلے کو حل کریں گے اور اس کو ڈال دیں گے ای کے اندر بات سوئن میں آئے گیا یہ کلیاں اگلا بھی محفوظ اگر ہو گئی ہے بی ڈی اور ایف یہ اگر تین چیزیں محفوظ ہوں گی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ یہاں سے لکھنا شروع کر دیں سائن انورس ڈبل بریکٹ کارس بی ٹین ایف ٹین ڈی بریکٹ بند تقسیم یہ جزر کی علامت ہے آپ کے پاس ہوگی جزر کی علامت بنی ہوئی جزر کی علامت لگائیں بریکٹ کھولیں ایک جمع پھر بریکٹ سائن بیف بریکٹ بند کر دیں پھر اس کے اوپر یہ اس بار مروپے کی علامت جو آپ کے پاس ایک جگہ لگی بنی ہوئی ہے مروپے کی علامت بروپر لگا دیں پھر بریکٹ بند کریں پھر بریکٹ بند کریں برابر کا بٹن دبائیں سی میں مافوس کریں وہ چھوٹا سا کلیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کر کے دیکھیں میرا کیا بنتا ہے آپ کا اور کیا نکلتا ہے اس میں سے جی مربو کی علامت دی ہے نا یہ بناؤ یہ جگہ ہے بربا ایکس لکھا وہ ہے جنرل کے ساتھ والا کریں گے مائنس میں مثبت میں منفی میں مثبت میں کسی کا مثبت آ رہے کسی کو مائنس دے بھی نہیں تو دے سکوں گڑبڑ ہو ایک آنا چاہیے اس کو میں محفوظ کریں کر سر اور یہ اوپر جواب آیا ہے جتنا بھی آیا اس کو سی میں محفوظ کر لیں پر بیچی والا جو بہت سی آسان ہے ٹین انورس سائن ٹی ٹین ٹی اس کو آپ میں محفوظ کرنے اس کو ہم سب کی قدر بنائے صحیح سے اس کو ایوین سی کا چار اشاریہ آٹھ نو آٹھ اور ای کا جواب کیا ہے سات ایک صفر منفی اشاریہ سات ایک ای کا ہے دونوں محفوظ کر لیے بس باقی کام بہت آسان سی آ ہے چار اشاریہ آٹھ نو آٹھ ای آ ہے منفی آٹھ اشاریہ سات ایک صفر اب آپ سی منفی ای کر لیں اور برابر کا بٹن دبا کے تقسیم پندرہ کر لیں क्या जवाब आया 0.907 आचारिया इसको आप आंसर का बटन दबा के वाई में महफूज करना आंसर का बटन दबा के वाई में महफूज करना हो गया वाई में महफूज ہم نے پہلے سی نکالا ہے اے اس لمبے کلے سے وہ نکلا چار اشاریہ آٹھ نو آٹھ پھر ای نکالا اس لمبے اس کلے سے چھوٹا کلیا ہے یہ نکلا منفی آٹھ اشاریاں سات ایک صفر پھر ہم نے یہ کیا ہے کہ سی منفی ای کیا سی منفی ای کر لیا اور برابر کا بٹن دبا کے تقسیم پندرہ کر لیا تو جواب ہے صفر اشاریہ نو صفر سات اس کو لائن محفوظ کر دیے یہ جواب نکل آئے یعنی سی منفی ای تقسیم پندرہ اس میں دو چیزیں دیکھنا ضروری ہوتی ایک چیز یہ کہ یہ مثبت ہے منفی نہیں ہونا چاہیے مثبت ہونا چاہیے منفی نہیں ہونا چاہیے اگر یہ منفی ہوگا تو ہمارے کام کا نہیں اور اللہ کے فضل سے مثبت ہے दूसरा यह कि यह जो जवाब है ये तुलू से लेकर निस्फुनहार तक का जो वक्त होता है आजकल कल निकाला था 5。घंटे बना था उसका एज पांच घंटे कुछ तो तुलू से लेकर निस्व के जितना वक्त होता है उससे कम होना चाहिए इसको इसको हम लोग कहते हैं तुलू गुरु की कौश से कम हो तुलू गुरु की कौश में Uh, جو انکل اوقات سلاد کے کھلیا نکالا تھا تو اوقات سلاد کے جو ایچ ہم نے حل کیا تھا ساتھی زاویہ کوس انورس اور کوس کے علاقے کے لیے تو اس کے اندر جو نوے اشاریہ آٹھ تین تین اے کے اندر ڈال کر ہم نے زاویہ نکالا تھا اس کا جواب آیا تھا پانچ اشاریہ پتا نہیں کچھ صفر اتنا اتنے گھنٹے اس کا جواب آیا تھا تو اس کو اس سے کم ہونا چاہیے یہ جواب اس سے چھوٹا ہو اگر اس سے بڑا ہوگا تب بھی کام کرنی دو شرطیں ہیں اس کی بات ایک یہ کہ منفی نہ ہو مثبت ہو دوسرا یہ کہ تمو کی قوس سے چھوٹا ہو بڑا نہ ہو اگر بڑا ہوگا تب بھی کسی کام کرنی اگر یہ مثلاً چھ کچھ پوچھا جاتا تو ہمارے کام کرنی ہو البتہ پانچ سے کم کم رہے گا تو ہمارے کام کرنا اور گرمی میں یہ کاسٹ بڑی ہو جاتی ہے تو زیادہ گرمی میں ہو سکتا ہے یہ جواب سات گھنٹے آئے جب سات گھنٹے آئے تو پھر اس کو یہ سات گھنٹے سے کم کم ہونا چاہیے بات سمجھ گئے تو دو شرطیں اس میں ضروری ہیں اور یہ دونوں شرطوں کو پورا اتر گا کبھی ایسا ہوگا کہ آپ نے پورا کو حل کیا حل کرنے کے بعد جب یہ جواب نکالا تو پتہ چلا کہ یہ منفی ہے تو آپ کا یہ سارا کلیا غیر مفید ہو جائے گا جو ہے کہ آپ کا محنت جائے گی پھر دوبارہ آپ اس کو حل کریں گے کچھ اور ڈال کر پھر یہ غیر مفید ہو جائے یعنی منفی نکل آئے مثلاً یا پھر تم کی کو سے بڑا نکل آئے پھر اس کے اندر ریکارڈ کام کرتے ہیں وہ یہ کہ یو آئی یہ چیز ہے اس پہن کرتے ہیں کیوں برابر ہے ایک سو اسی منفی سی منفی ای تقسیم بندرہ پھر یہ کرتے ہیں پھر جب اس کا لاب آتا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں اس کے اندر دونوں شرطیں ہیں وساواد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر شرطیں نہیں پائی جاتی لیکن اس میں پائی جاتی ہیں زیادہ پھر یہ کام کا ہو جاتا ہے یہ بات سمجھ میں آئی ہے یہ آخری جواب ہے یہ ہمارے کام کا ہے یا نہیں اس کے لیے دو شرطیں ہیں دو شرطیں پائی جائیں گی تو پھر ایک آدمی ہے کو جو کہ مثبت ہونا چاہیے یہ منفی نہ ہو دونوں چھوڑ کے کر سکتے ہیں اور دوسری ہے کہ یہ دنوں ہی گروپ کی غور سے کام ہو بڑا نہ ہو یہ دو شرط پائی جائے کہ ہمارے لیے مفید ہے اگر ان دو, یہ دونوں میں दोनों में یا دونوں میں سے ایک نہ हमारे काम ہی تو ہمارے کام کے لیے ہمارے है مفید نہیں कुछ और ہمیں آ, کچھ اور کرنا پڑے گا کچھ اور کیا کرنا ہے پھر ہم یہ کام کر سو اسی منفی سی منفی اس کا جواب بھی منفی میں آ جائے یا اس کا جواب کی شروع کی کوسٹ سے کم ہو جائے تو سمجھو کہ سورج یہاں آئے گا نہیں اگر یہ وقت دیا سمجھو سورج نہیں آئے گا اور یہ دوبارہ آتا ہی ہے یہ جواب ہمیشہ صحیح ہو جاتا ہے لیکن صبح کے وقت بھی یہ مسئلہ بنے گا آج کل اگر آپ نے ایک کی جگہ پر دوسرا آزادی ڈال دیا دو سو ستر منفی کیو والا تو دو, دو سو اسی منفی کیو والا تو ایک سو اسی منفی کیو والا کا ڈال دیا تو اس کا جواب یہاں پہ یہاں منفی آ گا یا کوسٹ بڑی ہو جائے گی سمجھ میں آئے گا تو اس کا جواب نہیں آئے گا اسی طرح فکت کیوں ڈالا تو تبدیل ہوگا ہو آپ کے ساتھ کہ اس کا جواب منفی نہیں گا یا کوسٹ بڑی گا. پھر آپ کے ڈالیں گے تب ہوگا جواب نہیں آئے گا اس کا تو وقت وقت نہیں آئے گا یعنی سورج نے وہاں سے شروع ہونا سورج نے وہاں سے شروع ہونا ہے. تو یہ پلی آپ کو بتائے گا کہ سورج وہاں ہے یا یہاں ہے اور آپ کے اس قدر کی بنا پہ آئے گا یا نہیں آئے گا تو آئے گا یا نہیں آئے گا تو وہ اس کی علامت یہ ہوگی کہ یہ مثبت میں ہو اور تلو گرو کی کوج سے چھوٹا ہو تو سمجھو کہ آئے گا اگر مثبت میں نہیں یہ منفی بھی ہے یہ تلو گرو کی کود سے بڑا ہے تو سمجھو کہ پیرو سورج وہاں نہیں پہنچے گا ٹھیک ہے یہاں تک ہم آ اس کے بعد بہت آسان گاؤں وہی کام کریں گے جو کہ آپ اوقات سلاد میں کرتے آئے ہیں کیونکہ ہمارا یہ جو وقت ہے نا یہ جو فطح ابھی ہم خط کا نکال رہے ہیں نا یہ فتح سب نصف نہار سے پہلے ہمارا یہ فتح یہاں سورج آئے گا نسول نہار سے پہلے نہار تو یہ اس سے پہلے آئے گا لہذا جو ہمارا ہے یعنی یہ ہے سے آپ آب ابھی وائی منفی کریں تو یہ وقت نکل آئے گا ٹکس منفی بائی کریں ذرا گیارہ گیارہ چار دو گیارہ چار دو. گیارہ بج کے منفی بائی برابر ہو گیا گیارہ بج کے پچیس منٹ سیکنڈ کتنے بائیس سیکنڈ تو گئے کے بعد گیارہ بج کے پچیس منٹ آج گیارہ بج کے پچیس منٹ پر سورج جس جگہ ہوگا جس جگہ پر ہوگا وہ ہماری این خط ہم یہاں سیدھی کھڑی کر دیں گے یہ شاہکل لٹکا دیں گے رسی لٹکا دیں گے رسی لٹکائیں گے تو گیارہ بج کے پچیس منٹ ہوگی تو ہماری رسی بال سایہ بالکل ہماری صف کے اوپر آئے صف کے اوپر آئے یا نہ آئے لیکن ہوگی وہ صف تو صف ہوگی اس کے اوپر خط کھینچیں گے آپ کی سب بندے آسان مسئلہ ہے اتنے زیادہ مشکل کام نہیں ہے بہت آسان ان شاء اللہ کا ایک کام کر لیں یہ تو جواب صحیح آ گیا نا اس کو وقت ہم انشاءاللہ دیکھ کر اور اس میں کریں گے ادھر ہی پتا چل جائے گا یہی سے سورج کی شوائیں آ رہی ہوں گی ہم یہی کوئی چیز یہ پلر کھڑا ہے پلر کو دیکھیں گے کہ اس کا اگر پلر پر ساتھ دھوپ ہوئی تو اس کو دیکھیں گے کہ یہ سایہ کلر جا رہا ہے اگر نہیں ہوگی کوئی لکڑی کھڑی کر دیں گے کوئی گنڈا کھڑا کر دیں گے جو بھی ہوگا ان شاء اللہ ادھر جائے گا یہ اس کی اپنی جو دیواریں ہیں وہاں سے وہ جو کھڑکیاں ہیں اس کا سارا بھی کسی نہ کسی سب پہ پڑ رہا ہوگا پتا چل جائے گا ان شاء اللہ لیکن گیارہ پچیس پہ الارم لگا دوں چوبیس سے تاکہ پتا چل جائے گا ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اب ایسا کریں یہ تو جواب نکل آیا تھا اب آپ ایسا کریں صبح کا وقت ڈالیں صبح کا وقت بدلے کہ فخت آپ نے تبدیلی ہوگی کہ میں ایک سو اسی منفی کیوں ڈالیں ایک سو اسی منفی کتنا بنتا ہے چونسٹھ اشاریہ ہاں وہ اتنا ڈالیں اس میں ٹھیک ہے ایک سو کیو یعنی ایک میں چونسٹھ ڈال دیں چوہتر اشاریہ سات نہیں مجھے خراب ہو جائے گا چوہتر ڈال دیں یہ محفوظ کر لیں اور ایک نہیں محفوظ کرنے کے بعد یہ کام سارا کریں دوبارہ جو پیچھے گزر چکا ہے a veces amanecen especialmente تبدیلی کرنی ہے باقی کسی میں نہیں رائے گا طرح وہی رہے گا آرزو ہوئی رہے گا صرف ایک میں تبدیلی کریں چوہتر اشاریہ سات دو ڈال دیں ایک میں اور یہ پہلے سی حل کریں اور پولیا حل کر کے سی میں محفوظ کریں پھر ای والا پولیا حل کر کے ای میں محفوظ کریں اس کے بعد سی منفی ای کریں تقسیم پندرہ شرطیں دیکھیں پھر ایک سو اسی منفی سی منفی جی کریں پکسیم پندرہ شرطیں دیکھیں آپ نہیں ہے تو بس نہیں ہے دیکھیں پھر ایک سو اسی میں سامعین 10 منٹ میں وہ سٹیج ہے جو ہمارے پاس ہے وہ بہت زیادہ ہے اگر اگر یہ صرف چھ سالوں میں نہیں جی جو اگے اکثر کا تو نہیں آیا ہوگا اس میں ایسا میں آدمی حل کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے جاتا ہے پھر بعد میں جب نتیجہ نکلتا ہے منفی میں تو پھر آدمی بالکل ڈھیلا اوی کر جاتا ہے کہ یہ کیا مسئلہ اتنا زور لگایا آخر میں جواب کچھ نہیں آیا پھر اگر آپ ایک سو اسی منفی سی منفی کریں گے پھر اتنا تو خوش ہو گیا کہ جواب ہسبت میں آ لیکن پھر دیکھا کہ یہ کی سے چھوٹا یا بڑا ہے پتا چلا اس سے بڑا ہے تو زیادہ پھر آدمی کہتے ہیں یہ اور بھی مسئلہ خراب ہوگا تو ہمت نہیں آ رہی ایسا ہوتا رہتا ہے تجربات کر کر کے آدمی آگے چلتے ہیں تو سر گرمی کے زمانے میں تینوں آ جایا کریں گے اپریل مئی جون جولائی ان میں تینوں اوقات آ جائے کریں گے لیکن سردی کے زمانے میں صرف یہ دوپہر والا آئے گا اور صبح اور شام والا نہیں آئے گا اس کی وجہ میں نے بتا دیا آپ کو सूरज वहां से तुम्हें होगा तो इस पर आएगा अगर वहां से नहीं तुम्हें वहां से होकर उधर उधर हो गया तो इसमें आएगा कैसे उनका तो नहीं जाना सूरज तो जैसा आजकल वहीं से तुम होकर इधर आ रहा है तो ना इस पर पहुंचेगा ना कुछ पर पहुंचेगा तो जैसा जब जवाब मंत्री में आए या फिर बड़ा होगा बड़ा होता नुरु होने से पहले तुम्हें सूरज इधर से ऐसे आ रहा है ना جب پیسہ آتا ہے تو وہ کسی نہ کسی وقت پہنچتا ہے ہمارے کھاتے کی بلا پہ لیکن وہ رات کے وقت کسی پہنچے گا ہمارے کام کا نہیں ہو تو تم لوگ کی بیو سے بڑا ہو تب بھی کام کا نہیں ہے اور اگر کنفیو میں ہے تب بھی کام کا نہیں ہے دونوں مسائل تو اس کی ذریعے سے ہم سمتھ کیبلا اس کلیے سے رکھتے ہیں ہمیشہ جب جاتے ہیں ہم کیبلا رکھنے کے لیے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے اسی کے ذریعے سے وقت نکالتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے سم تھنگ رکھتے ہیں اس میں جو یہ ہوتا ہے یہ جو آپ کا نکل آیا تھا دوپہر کا نکلا تھا کتنے بجے نکلا تھا گیارہ بج کے پچیس منٹ پر گیارہ بج کے پچیس منٹ پر نکلایا تھا کے اوپر لیکن کبھی آدمی ایسا کرتا ہے کہ اس سے تھوڑی دیر پہلے چلا جاتا ہے گیارہ پچیس میں نہیں اب مزا نو بجے چلا تو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ دیر پہلے ہی سمتھ کبر رکھ کے آ جائیں یا وہاں پہنچے تو گیارہ پچیس گاڑی لیٹ ہو گئی راستے میں رش تو گیارہ پچیس تو گاڑی میں بچ گئے اب کچھ دیر تاخیر سے پہنچے ہم تو اب کیا کریں گے <coughs> اس کے طریقہ بہت آسان ہے تو اس غور سے سننا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے طریقہ آ جائے وہ جی ہم نے دوپہر کا نکالا تھا اس کے لیے زاوی حالت ہے یہ ایک سو چونسل سات دو یعنی دو سو ستر منفی کیو ڈالت ہے نا اور وہ او بنا تھا ایک سو چونسل سات دو آپ کچھ دیر پہلے جانا چاہتے ہیں کچھ دیر پہلے سب سے کیوں نہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کر لیں اندازہ کر لیں کہ تقریباً دس درجے پہلے میں دس درجے پہلے کا وقت نکال لیتا ہوں دس درجے پہلے کا وقت یا بیس درجے پہلے کا وقت لگا لیں تو آپ ایسا کریں دو منفی کیو منفی بیس ایسا کر دیکھیے جواب کیا ہے دو بار ہے کہ نہیں ایسا کر کے دیکھیے کیا جواب آتے ہیں دو سو ستر منفی کیو منفی بیس ایک سو چوالیس ایک سو سات سا دو ٹھیک سا سا ہے اس کو آپ ایک محبوظ ایک سو چوالیس اشوے سات دو میں محفوظ کر لیں کریے ایک سو چوالیس بیس درجے منتری کیے کتنے درجے بیس درجے منتری کیے ہیں تو جواب آیا ایک سو دو اب آپ وہی کام کریں جس کا ذکر تفصیل سے پیچھے بھی ہو چکا ہے یہ حل کریں پہلے سی اور پھر حل کریں ای اور پھر کریں سی منفی ای تفصیل پندرہ دیکھیں کیا جواب آتا ہے جی اس کو اس کو ڈالیں گے ایک میں ایک سو چالیس اچھا یہ دو کو ایک میں ڈالیں گے نا ایک میں ڈال کر پھر یہ کلیا حل کریں سمجھ میں ایک سو چالیس چالیا سات دو کو ایک میں ڈالیں اور گولیاں حل کریں چار منٹ تو گوے کہ دس بج کر پانچ منٹ پر جنڈی کے نکالے نکال لیں گے ان سمجھ میں آ جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارا خطے سب ہے ٹھیک ہے ادھر تو پتہ نہیں کب پہنچنا تھا گیارہ پچیس پر لیکن اس سے بیس درجے ادھر یہاں پہنچے گا دس بج کر پانچ منٹ پر 20 درجے پہنچے گا تو دس بج کر پانچ منٹ پر ہم نے اگر یہاں کو لکڑی خرید کی یا شاپن لٹکایا اس کا سایہ جگر جا رہا ہوگا اس کا سایہ جگر جا رہا ہوگا اس پہ ہمیں گے خت کھینچنے کے بعد کیونکہ ہم نے بیس منفی کیا تھا نا تو اس کے آگے بڑھیں ڈی لے کر ڈی لے کر بیس درجے اس کو آگے بڑھیں तो बीस दिन जाएगी आपकी बात सब कि लोग बहुत आसान है कि हम दस बजकर पांच मिनट पे चले गए वहां देखा शर्टों बैठ है और वहां में टच कर जहां तक भी ठक पा ये बात ऐसे है पर तो हमने यह किया कि इधर रखी डी डी हमने बीस बजे मनफी किए थे तो मनफी होता है पीछे एंटी ब्लॉक वाइज और आप मुस्बर कर दें इसको बीस है जो आगे कर दें और इधर खत खेचने ये जो खत होगा ये आपका सौकर्म्य है पता नहीं समझ में आ गई आगे गया तो अल्लाह का शुक्र करें और नफसीली तरीका पीछे गुजर चुका है بھی آگے بھی آئے گا تو <laughs> اسی <laughs> طرح آپ اس کے ساتھ اگر آپ دیر سے چلے گئے تاکہ ہوگی کے بعد آپ کا جانا ہوا تو آپ بیس بار اس کے ساتھ جمع کر ٹھیک ہے تو پھر سے چوہتر ہو جائے گی ٹھیک ہے پرواز نکالیں گے نکالیں گے کوئی وقت آئے گا جو بھی آئے گا بارہ بجے کا وقت آ تو بارہ بجے جہاں سایا ہوگا اس سے آپ تیس بجے پیچھے آ گے کیونکہ آپ رہنا تو اب آپ پیچھے آ گے تو پیچھے آ جائیں گے تو جتنا بھی ہوگا وہ آپ کا سب بن جائے گی بہت ہی آسان طریقہ ہے لیکن اس میں مشق کی بہت زیادہ ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ آپ نے بیس منفی کیے ہیں اور ساتھ چلے بھی چلے گئے یہ بیس جمع کیے تھے اور چلے بھی آگے گئے ایسا ہو جاتا ہے پسا اوکات ہو جاتا ہے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اس لیے کم از کم یہ اس طریقے سے سمجھے کے بنا رکھے تو دو عقلمند ملک والے افراد جانا ہم ایک غلطی کرے دوسرا اس کی یاد دلائے ورنہ ایک یاد میں جائے گا تو کام خراب ہو جاتا ہے ہم ایک مرتبہ چلے گئے تھے جا کے ہم نے ساتھ اس کے ساتھیوں کو بھی سکھاتے ہیں نا ان کو تو ان کو بھی ساتھ لے گئے جا کے سب نے رکھا اسی طرح آگے کیجیے ہمیں اسی جس وقت جاتے ہیں اسی وقت رکھتے ہیں کر کے ہم نے رکھ دیا رکھنے کے بعد خط بھی لگا دے لوگ کھڑے تو وہ علاقے کے آدمی بھی کھڑے تھے کہ وہ مسجد انہوں نے بنوانی ہے خط لگا دیا وہ عام سیدھا پلاٹ تھا وہ قریب مسجد ایسی نہیں خط لگا دیا تو لگا کر ان کو بتا دیا کہ یہ رسر ہے یہ قبلہ ہے تو ہمیں تو پتا نہیں کریم کوئی مسجد ہے کہ نہیں ان کو پتہ تھا قریب کوئی مسجد ہے کر کے دیکھا اور آپس میں باتیں کرنے لگ گئے تھوڑی تھوڑی ہم بھی شک ہو گیا کوئی مسئلہ گڑبڑ ہو گیا تو فیصل صاحب کے ساتھ تھے تو میں ہم نے دیکھا تو وہ مسجد تھی ہم نے نشان لگا ادھر اور وہ مسجد ہے ادھر وہ ایسے کیا ہوا میں نے کہا یہ مسئلہ خراب ہو گیا تو تھوڑا سا درجہ کی تو اتنا زیادہ خراب تھا معمول تھوڑا سا بڑے گا تو کی تو کہتے ہیں ہم نے جو بیس درجے مطلب کدھر درجے تھے مجھے پالو نہیں جو ادھر کرنے تھے تو اس کی وجہ ہم نے ادھر کر دیے ان کے گھر گما دیے تو لائن جب آپ دس درجے ادھر کرنے ہیں اس کی وجہ دس برجے ادھر کرتے تو بیس کا فرق آ جائے تو اتنا فرق آ گیا ہوں ملنے ملنے بس ایسا ہوتا ہے کہ آپ کیا کریں گے تو کہ کرتے ہیں کچھ یعنی کہ آپ کروا کو جمع کرو جمع کر کے ان سمجھاؤ ہم نے کس طرح چلتے ہے اور تلوا کو جمع کیا کر کے باقا کے مائر ہیں جو جانتے ہیں ان کو تو انہوں نے جی شروع کر دیا ہم نے پہلے یہ آیا پھر ہم نے اس کو ایسے کیا پھر جٹی رکھی پھر اس کو ایسے گھمایا پھر یہ ہوا پھر یہ خط لگایا پھر ہم نے یہ خط لگایا اس طرح کھاتا ہے بن جاتا ہے اب آپ ایسا کرو تلوا آپ ایسا کرو کہ اس کو میں مٹاتا ہوں دوبارہ کرتے ہیں اس کو فٹافٹ مٹایا اوور تو جلدی کرو سب چلو کہی وہاں کھڑا کر دیا وہاں کھڑا کر دیا انہوں نے اپنا تھوڑی ادھر ادھر کیا طلبا اس کے بعد چیک کر کے پرچہ وہ کو نیا ہاتھ لگا کے دیتے ان کو پھر نیا صحیح کر کے لگا کے دے دیا اس طرح کا کہنے چاہیں تو ایسا ہو جاتا ہے آدمی کو دن کبھی کام نہیں کر تو دو آدمی ہونے چاہیے تاکہ ایک آدمی کو بھول جائے دوسرا آدمی آدھ دے آگے جانا ہے کہ پیچھے جانا ہے تو یہ طریقہ ہے تو بہت اچھا یہ گریٹ طریقہ ہے بالکل صحیح ہے اس میں اگر آدمی خود غلطی نہ کرے تو یہ غلطی نہیں ہوتی ہے خود آدمی کے ذہن میں کوئی بڑبڑ وجہ تو الگ بات ہے جو خود سے رکھتے ہیں یا ادھر چیزوں سے چھمتی کی بجائے رکھتے ہیں اس کی وجہ اس سے رکھنا بہت ہی مفید اور سیدھا سیدھا ہے آسان بھی ہے مسئلہ نہیں ہے اس جو ہمارا کیلکولیٹر ہے اس سے تو دیر لگ جاتی ہے کیونکہ گڑیا حل کرنا کرنا کرنا کوئی بار بدل رہا کہ مفید نہیں ہے تو مسئلہ بن جاتا ہے دوسرا جو کیلکولیٹر ہے جس کے اندر میں کل کہہ رہا تھا کچھ پیسے ڈالنے گئے وہ پیسے ڈال کے ورزے کیے جائے اور اس کے اندر کلی یعنی یہی کلیاں جائے نہیں یہی کلیاں آپ خود اس کے اندر ڈال لیں گے اور اس کے اندر معروف ہو جاتا ہے محفوظ ہونے کے بعد پھر اب فقط اس کو تھوڑا اس کے اندر ڈال دیں اور بٹن دبائیں جوار کو دے دے گا کچھ یہ دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو آپ ایک منٹ میں اس کو حل کر سکتے ہیں بہت بہت ٹھیک ہے جی یہ انشاءاللہ شاء اللہ گیارہ پچیس والا ہم دیکھیں گے کیونکہ ہمارے پاس ڈی نہیں تھی بڑی چھوٹی ڈی کام کی نہیں ہوتی ہے کچھ بڑی ڈی کی کام کی ہوتی ہے بڑی ڈی ہوتی ہے تو ہم گیارہ دس پانچ پر بھی اس کو رکھیں گھماتے تو ان شاء اللہ سب پہ پہنچتا ادھر ادھر کچھ بھی نہیں ابھی بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں سایہ آ رہا ہے نا ایسے اس کو اگر ہم بیس درجے آگے لے جائیں گے سب جائیں گے تو وہ تو نا کہ گھمانا پڑو دس بیس درجے ایسے آگے گھمائیں گے سر سیدھے سب پہ جائیں گے کوئی اس میں وہ نہیں ہے پچیس پہ پھر دیکھیں گے اس وقت ہے ابھی ایک چیز چیز کل آدھا رات کے ذمہ لگائی تھی کہ اوکات اس رات نکالنے تین دنوں کے نکالنے دیں اکثر نشا نہیں نکالے ہوں گے جنہوں نے نکالے ہیں ان کے اوپر ایک توفار کر لیں گے اس کا نقشہ بنا لیتے ہیں دس منٹ میں نقشہ وکشا بن جائے گا ان شاء اللہ چھٹی पंद्रह पंद्रह शुरू के पंद्रह मई सोलह मई सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस ऐसे इसके एक वक्त मुझे वो, दोनों वक्त बता दें पंद्रह कौन सा निकाला था और किसी ने निकाला हो तो कितना मुझे? 31 तीन बजकर इकतीस मिनट सेकेंड भी है नौ नौकर नौ, नौ। सेकेंड नौ। और यह 25 का तीन इक्कीस इक्कीस छप्पन तीन इक्कीस सही छप्पन सही जी पुजित हमने थोड़ा के लिए देखना है इसको अब आप ऐसा करेंगे پاس ان میں سے جو زیادہ بڑا ہے بڑی رقم ہے اسے چھوٹی کو منفی بن بس یہ بڑا ہے نا تین اس سے منفی تین چھپن لیکن لکھنے کے لیے آپ کو وہی گھنٹے کا بٹن لگانا پڑے گا 3. گھنٹے کا بٹن اکتیس گھنٹے کا بٹن 9. گھنٹے کا بٹن منفی 3. 21. چھپن کا بٹا ایسا کریں ذرا نو منٹ منٹ نو منٹ تیرہ سیکنڈ یہی من آ نا اس کو آپ کریں تقسیم کتنے میں تقسیم کرنا ہے اس کو ایک کو اس کو کھیل لیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس دس میں تقسیم کر لیں تکسیم دس کریں کتنا آگے پچپن پچپن سیکنڈ آ گیا اب آپ انسر کا بٹن دبائیں اور اس کو ایک میں محفوظ کر دیں انسر کا بٹن دبا کر ایک میں محفوظ کر دیں کریے اب دیکھ لی محفوظ کیا ہے <آیان> <سوال> بٹنڈ <دبائی. آجان> وہی <سوال> ہے پچپن سیکنڈ کیا ہے ہم نے تین بج کر اکتیس منٹ نو سیکنڈ لکھا منفی تین بج کر اکیس منٹ چھپن سیکنڈ لکھا برابر کا بٹن دبایا تو جباب نو منٹ کچھ آ گیا اس کے بعد پھر ہم نے جتنے یہ کھانے پالی ہیں نا اتنے جمع کیے نو پانے کا ہی تھے ایک ان میں سے لے لیا تو دس پر ہم نے درشن کر دیا دس کو درشن کرنے کے بعد جو دیا انسر کا بٹن دبا کر اس کو ایک میں ماحوس کر لیا ٹھیک ہے جی اپنا سارا آن ہے اب دیکھو اکتیس ہے اور اکیس ہے وقت کم ہو رہا ہے تو لہٰذا آپ تین بج کر اکتیس منٹ نو لکھیں لکھنے کے بعد منفی کر بج کر اکتیس منٹ نو سیکنڈ منفی ایکٹ تین بج کر تیس منٹ تیس منٹ تیرہ سیکنڈ ٹھیک ہے پوری منفی ایکٹ پوری کر دیں برابر کا بٹن دبا دیں چوبیس منٹ پینتالیس چھیالیس پے برابر کا بٹن اکانا پے برابر کا بٹن اکیس اب کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ 9 سیکنڈ اس کو ویسے ادب کر دیں 13 ہے ویسے ادب کر دیں 18 ہے ازب کر دیں یہ ادب کر دیں یہ ازب کر دیں بتیس ہے اس کو ستائیس کر دیں ازر کر دیں سینتیس ہے تو اس کو کر دیں 40 ہے تو اس کو کر دیں چھیالیس ہے تو اس کو کر دیں 51 ہے تو اس کو کر دیں 56 ہے تو اس کو بس कोई मसला नहीं है कि नहीं होगी अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है नहीं समझ में आया तो दूसरे साथी से किसी तरह पूछकर तरीका सीख लें کیونکہ طلبا کو پڑھاتے وقت ان کو اسی طرح کم از کم رمضان کا نقشہ بنوا دیا جائے تو بہت کی مشق ہو جاتی ہے ساڑھے سال تک وہ خود ان کے ہاتھ کا بنایا ہوتا ہے پھر وہ سمجھنے ہیں کہ ہم نے کچھ کام کیا تو اس وجہ سے بنانا چاہیے دوبارہ اتنی دوہرا دیتا طریقہ ہم نے یہ کیا کہ جو ان میں سے بڑی رقم تھی وہ پہلے لکھی منفی چھوڑی رقم برابر کا پٹن بلایا جتنا بھی جواب آیا نو منٹ یا جتنا بھی تھا اس کو دس بس تقسیم کر دیا جتنے دنوں کا فرق تھا اس پر تقسیم کیا تقسیم کرنے کے بعد ہم نے اس کو ایک میں محفوظ کر دیا <خخ> دیکھا کہ یہ سے وقت کم ہو کے یہ ہو رہا ہے تو اوپر والا وقت لکھا لکھنے کے بعد منفی ایف کر دیا تو یہ آ گیا ان منفی کیا یہ آ گیا اس کے بعد جب دو نف کو آپ ایسے کر لیتے ہیں نا آپ کے پاس انسد منفی ایف لکھا ہوا اسکرین پر اسکرین جواب ہوگا اس کو ایک تو منفی کرے گا تو اب یہ جواب تھا اس کے ہم برابر کا دفعہ کرا دیا جس نے خود کو کسی سے منفی کو بھی دیتے. برابر کا بٹن بنا دیے گیا گیا پھر برابر کا بٹن دیے اس لیے برابر لگاتے گئے لگاتے گئے تو یہ آخر تک آ گئے آخر میں بس یہی تھا ہم نے راؤنڈ فگر کر دیا اس کا جو انتیس یا انتیس کے کم سے تھے ان کو ہم نے حضرت کی ویسی جو تیس سیکنڈ اس کا منٹ بنا کے بڑھا دیا اگر آپ یہ کرتے بج کے اکیس منٹ پہلے نکلے لیتے اور پھر تھیجنگ کی وجہ جمع کرتے ہوئے آ گئے چاہے اوپر سے کنفیو کرتے ہوئے آ جائیں بات ہو کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک نہیں کام تو نہیں اس میں سوال ہوتا ہے زیادہ ہوتا جا رہا ہے کم ہوتا جا رہا ہے چھوٹے ہو رہے ہیں کم ہوتے جا رہے ہیں نہ یہ زیادہ ہوگا جہاں پر کم ہوتا جا رہا ہے جی ایسا ہوگا جو بھی آپ نے دو وقت نکالے نا یہ والا اور یہ والا یہ جو یہ والا زیادہ ہوگا یہ جی والا کم ایسا یہ والا اوپر کم ہو نیچے زیادہ ہوگا اوپر کم نیچے زیادہ ہے تو کوئی آپ اب اس کے ساتھ جمع کر کے کیا اگر اوپر زیادہ نیچے کم ہے تو مفید کرتے ہوئے نیچے آ جائیں گے کبھی اس طرح بھی ہوگا کہ آپ نے یہ پندرہ مئی نکالا اور اس کے بعد ابھی آپ نے پچیس کے بجائے بس دس بجے کے بجائے پندرہ دن کے فرق سے نکال دیا درمیان میں یہ ہوا کہ بج کے स 29, अट्ठाईस 27, 26 इतना हुआ फिर छब्बीस के बाद फिर हुआ सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस ऐसे हो गया ऐसे भी हो सकता है जब ऐसा होता है जो उम्र दरमियान में खड़ा होता है खड़ा होने का ऐसा नहीं है कि ये 27 हुआ उसके बाद फौरन पीछे छब्बीस हो गया और फौरन उसी बीस ऐसा नहीं होता वर्ग 27 है 27 27 27 सत्ताईस सत्ताईस सत्ताईस कुछ दिन है उसके बाद फिर आगे पीछे जाता है ठीक है तो फिर उसके लिए पता होता है कि आप कम दिनों का फर्क रखें आप पंद्रह दिन की बजाय ऐसा भी बढ़े कि पंद्रह दिन की बजाय अगर आपने देखा कि पहली तारीख का और सोलह तारीख का वक्त एक ही पहली को निकाला तो 3 इकतीस निकला सोलह को निकाला तीन इकतीस निकल रहा है इसका मुका मसला है फिर पांच 5 6 के बाद का निकाल फिर कम दिन काम दिन और कम दिन फिर मसला पेश नहीं आएगा हो जाए ٹھیک ہے جی اس کے تم بھی سوال ہو تو